اور اسی کا ہے جو کچھ اس مانوہے اور عزمے میں ہے اور اسی کی فرمانبرداری برداری لازم ہے تو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈروگے